کتاب اللہ وقیر الحدی حد محمد علیہ وسلم بدع ضلال فنار امام, امام مسلم امام ابو داود اور امام نسائی حدیث کے تین بڑے امام روایت کرتے ہیں صحابی رسول جناب معاویہ ابن حکم السلامی رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ و وسلام کے ساتھ نماز پڑھی کون سے صحابی حدیث بات کر رہے ہیں معاویہ ابن حکم السلامی ایک وہ معاویہ ہے جو بہت مشہور ہیں ان کی بات نہیں کر رہا یہ ایک اور معاویہ ہے ایک تو وہ معاویہ تھے جو ابو سفیان کے بیٹے تھے یزید کے والد تھے اور حکمران رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا یہ ایک اور معاویہ ہیں ان کا نام ہے معاویہ ابن حکم اسلامی تو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھی کہتے ہیں کہ دورانی نماز ایک آدمی کو چھینک آئی چھینک آئی تو میں نے اس کی چھینک کے جواب میں کہا یرحمک اللہ کیا مطلب ہے یرحمک اللہ کا جی اللہ تم پہ رحم فرمائے اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہو اور یہاں تھوڑا سا رک جائیے میں یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے یہ پوری آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو مسئلے معلوم ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کیونکہ یہ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں تو اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ بن حکم وسلم نے اسے یرحمک اللہ کیوں کہا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا کہ جب چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے کیا کہنا چاہیے میرے بھائیو الحمدللہ جو بھائی نہیں کہتے آج یہ سبق یاد کر لیں بخاری شریف کا حوالہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے الحمدللہ جس کی یہ عادت نہیں ہے وہ عادت بنائے جس کو پتہ نہیں ہے وہ آج جان لے مصر نبی سے یہ سبق لے کر جائیں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لیے آیا یا علم دینے کے لیے آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی میں جہاد کر رہا ہوں آپ ادھر سننے کے لیے آئے ہیں آپ اس وقت ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کی میں جہاد کر رہے ہیں تو میرے بھائیو اس لیے توجہ مکمل طور پہ آپ کی میری طرف رہے تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے جس کو چین آئے وہ کیا کہے الحمدللہ کیوں کہنا ہے میرے بھائی اس میں حکمت کیا ہے الحمدللہ اللہ کا مینہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ہمد و صناح کس کے لیے اللہ کے لیے اس موقع پہ اللہ کی حمد و صناح کیوں بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھینک آنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے کیا ہے چھینک آنا اللہ کی طرف سے کیا ہے میرے بھائی نعمت ہے اور آج کے ڈاکٹروں نے سائنسدانوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اگرچہ حدیث ان کی تصدیق کی محتاج نہیں ہے وہ تصدیق کریں نہ کریں ہمارا اللہ کے رسول کی عادیث پہ سو فیصدی ہے وہ چاہے جھٹلاتے رہیں غلط کہتے رہیں ہم پھر بھی عادی کے اوپر مکمل یقین رکھیں گے وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں ہمارے نبی کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں پہ صورت یہ ہے کہ آج کے ڈاکٹروں سائنسدانوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ واقعی جس کو چھینک آتی ہے یہ اس کے اوپر ایک نعمت ہے یہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے تو اس لیے وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ بخاری کسی حدیث میں ہے کہ جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے چھینک والے کی چھینک کی آواز سنی ہے الحمدللہ کی آواز سنی ہے وہ کیا کہیں گے یارحم اللہ تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں کتنا پیارا دین ہے کتنا پیارا دین ہے میرے وہ بھائی بھی غور و فکر کریں جو ہر بات پہ گالی نکالتے ہیں ایسے دوست ہیں نا بغیر کسی وجہ کے عام بات ہو رہی ہوگی گالی کے اوپر گالی گالی کے اوپر گالی اور دین کا سکھاتا ہے دعا کے اوپر دعا دین کا سکھاتا ہے کہ آپ کے منہ سے پاکیدہ کلمات نکلیں اور ہم تیری اس کی اس کی ایسی اس کی میرے بھائی عادت چھوڑ دیں فرشتے لکھ رہے ہیں یہ گالیاں کل قیامت کے روز وہ بالے جان بن سکتی ہیں تو شریت سکھاری اس کو چھینک آئے وہ کہے الحمد اور جو پاس بیٹھا ہے وہ الحمدللہ سن کے کیا کہے یعم اللہ تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوں اور جس کو چھینک آئی ہے وہ اب جواب میں کیا کہے گا دیک اللہ و یوسل بالکم کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں پہلے سے اگر ہدایت کے اوپر ہیں تو اللہ مزید ہدایت دے پہلے سے ہدایت کے اوپر ہے تو اللہ ہدایت کے اوپر ثابت قدم رکھے یادی کم اللہ اللہ تمہیں ہدایت دے ویسب اور اللہ تمہارے حالات کو ٹھیک کرے اچھی دعا ہے کہ نہیں تو میرے بھائیو یہ ہے طریقہ دعائیں دینے کا اور لینے کا ہم نے تو ویسے روٹین بنا رکھی اچھا جی مولوی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولوی صاحب دعا کرنا تو جب دعا کے موقع آتے ہیں دعا لینے کے دینے کے اس وقت ہم بولتے نہیں ہیں تو یہ ہے طریقہ دعائیں لینے کا اور دینے کا تو میرے بھائیو یہ سبق نبی سے لے کر جائیں بچوں کو عادت ڈالیں بیگم کو عادت ڈالیں بہن بھائیوں کو عادت ڈالیں کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے جو پاس کھڑا ہے وہ سن کے یارحم مکلہ اللہ کہے اور اس کے جواب میں جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے یا اللہ اللہ عبصب تو اب ہم واپس آتے ہیں اصل حدیث کی طرف معاویہ بن حکم سلامی کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا اللہ کے رسول کے ساتھ تھا نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہہ دیا یحم اللہ کیا میں ہے رحم اللہ تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو اس میں آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو یہ مخاطب آپ اللہ کو نہیں کر رہے کسی اور کو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں رحمک اللہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ دورانی نماز آپ کسی اور کو مخاطب کر رہے ہیں جب کہ نماز ہے اللہ کو مخاطب کرنے کا نام تو معاویہ بن حکم سلم یہ ہی کہتے ہیں جب میں نے کہا یعم اللہ لوگ سارے مجھے گھورنے لگے تو میں نے کہا کہ وا سکلا امیا میری ماں مجھے گم پائے ما نکم تمہیں کیا ہے تندرو علیہ مجھے کیوں گور رہے ہو میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے آنکھیں پھاڑ کر معاویہ بن حکم سلم ہی کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں کوئی بولا تو نہیں لیکن سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں کے اوپر مارنے شروع کر دیے تو پھر مجھے سمجھائیے مجھے خاموش کروا رہے ہیں کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں خاموش ہو گیا غصہ مجھے بہت آیا لیکن میں خاموش ہو گیا حدیث سنتے جائیے میرے بھائیوں اس حدیث سے بڑے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے معاویہ بن حکم سلم ہی کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو نبی علیہ سلاۃسلام کے بارے میں کہتے ہیں بی ابی ہوا و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو مار تم علیمن قبل بادہ میں نے آپ سے اچھا ٹیچر آپ سے اچھا معلم آپ سے اچھا مدرس نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا فو ما کہانی ولا غوری ولا شتمانی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ آپ نے مجھے مارا نہ آپ نے مجھے برا, برا بلا کہا بڑے پیار سے کہا انہ لا یسفیہ شعی امن من اناس ان نما و تصبیر و تقبیر وقرا عت القرآن کے یہ نماز ہے یہ کیا ہے یہ نماز ہے اور نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے نماز نام ہے اللہ کی پاکستگی بیان کرنے کا سبحان ربی العلہ کہنے کا سبحان ربی العظیم کہنے کا سبحان اک اللہ کہنے کا تو نماز نام ہے اللہ کی تصبیح بیان کرنے کا نماز نام ہے تقبیر اللہ اکبر کہنے کا اللہ کی بڑھائی بیان کرنے کا نماز نام ہے قراعۃ القرآن قرآن پاک کی تلاوت کا تو نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیو نبی علیہ السلاط وسلام کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا کوئی میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو اس نمازی کی خیر نہیں تھی تو اتنا بڑا ہو گیا تھی شرم نہیں آتی نماز میں گفتگو کرتا ہے تجھے نماز کے آداب کا نہیں پتا مسجد کے آداب کا نہیں پتا سب لوگوں کی نماز نے خراب کر دی ہے اور ہماری مشدوں میں تو اگر کوئی دوسرے گروپ کا آدمی آ کے نماز پڑھ لے تو اس کی خیر نہیں ہے ایک سعودی پروفیسر یونیورسٹی میں بتا رہے تھے کہتے کہ میں کسی ملک میں گیا انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا یہاں پہ یہ چیز ہے کہ تنقید کرتے ہوئے کسی آدمی کا نام نہیں لیتے کسی ملک کا نام نہیں لیتے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ نام لے کے تنقید کرنی چاہیے یہ خوبی سمجھی جاتی ہے اس خطیب کی جو نام لے لے کر کسی کو پر طنز کرے لیکن یہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے کوشش کرتے ہیں ملک کا نام نہ لیا جائے اس آدمی کے نام نہ لیا جائے جس کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ میں کسی ملک میں گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں مسجدیں الگ الگ لوگوں کی ہیں یہ ان کی مسجد ہے جی یہ ان کی ہے یہ ان کی ہے سعودیا میں آپ کو پتا ہوگا سب کی مسجد ایک ہی ہے جس نے نفل دین کرنا ہے وہ بھی اسی مسجد میں آئے گا جس نے نفل دین نہیں کرنا وہ بھی اسی مسجد میں آئے گا اور امام اگرچہ رفل عدین کرنے والا ہوگا لیکن نماز کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ جنہوں نے رفین نہیں کیا ان کو مسجد سے نکال دو انہوں نے مسجد پلید کر دی ہے انہوں نے وہ کر دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ پروفیسر صاحب جو ہے اس ملک کے حالات کو نہیں جانتے تھے کہتے ہیں کہ میں ہماری رہائش کے قریب ہوٹل کے قریب جو مسجد تھی میں وہاں پہ چلا گیا جب میں سجدے میں گیا تو میرے اوپر مکوں کی بارش شروع ہو گئی بڑی مشکل سے مجھے دو تین آدمیوں نے چھڑایا اور کہا بھائی دھیان سے اگر تم نے رف دین کرنا ہے تو آئندہ اس مسجد میں نہ آنا آج زندگی ان بچ گئی ہے آئندہ یہ حرکت نہ کرنا تو میرے باجو یہ صورتحال حال ہے آج کل کے لوگوں کی لیکن نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس آدمی کو پیار سے بلایا بڑی محبت سے بلایا اسے کہا کہ نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے نماز نام ہے اللہ کی تصویر بیان کرنے کا نماز نام ہے اللہ اکبر کہنے کا نماز نام ہے قرآن پاک کی تلاوت کا معاویہ بن حکم سلم ہی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں نے کہا اللہ کے رسول انی حدیث کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں پہلے میں کافر تھا تو چند ایک مسئلے پوچھنے ہیں کیا مسئلہ جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ منا رجال یا تون علقان إِلَ ہماری قوم میں ہمارے علاقے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہنوں کے پاس آتے ہیں نجومیوں کے پاس آتے ہیں عاملوں کے پاس آتے ہیں بابوں کے پاس آتے ہیں ان سے آ کے سوال کرتے ہیں غیبی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں مستقبل کی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا تعتیہم تم یہ کام نہ کرنا نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم یہ کام میرے بھائی کیا ہوا حدیث ہمیں نہیں آ رہی اللہ کے اصول کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا جو کہتے ہیں کہ ہم غیبی باتیں جانتے ہیں اب میں نے یہ حدیث سنا دی حدیث بالکل صاف ہے اور اللہ تعالی بھی کہتے ہیں قُل لا يعلم من السماوات والأرض اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے غیبی باتوں کو جاننے والا اللہ کے سواح کوئی نہیں ہے نہ آسمانوں کے اوپر نہ زمین کے اوپر ایک اللہ ہی ہے اب قرآن بھی بتائے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا جو یہ دعوی کریں کہ ہمارے پاس مستقبل کی خبریں ہیں ہم غیبی باتوں کو جانتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ قرآن کو بھول جاتے ہیں ویسے نعرہ ہے کہ جی ہم قرآن پاک کے اوپر ہمارا ایمان ہے نعرہ ہے کہ نہیں ہمارا یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں اب اللہ اللہ کے سر کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پیر صاحب نے ہمیں بات بتائی تھی ہمارے پیر صاحب کو کیسے پتا چل گیا یعنی کہ یہاں پہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کے دعوے کہاں گئے آپ تو کہتے تھے ہمیں اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو کہاں گئی یہ محبت کہاں گئی یہ محبت یہاں پہ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پیر صاحب نے یہ بات بتا دی تھی بزرگوں نے یہ کر دیا تھا فلاں بزرگ نے یہ کر دیا تھا پھر ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جبکہ ومن اسد من اللہ قیلہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا تو جب رب نے کہہ دیا ہے تو جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی غیبی باتیں اپنے نبیوں کو بتائی ہیں ساری نہیں کئی ساری نہیں کئی اور وہ غیبی باتیں انبیاء کرام نے امت کو بتا دیں میرے بھائیو آپ جانتے ہیں نا کہ قبر میں جائیں تو کیا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں حساب کتاب ہوتا ہے سوال ہوتے ہیں نا کیا سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے یہ غیبی باتیں ہیں یا آپ یہ دیکھیں منظر اور غیبی باتیں ہیں کہ نہیں کس نے بتائی ہیں ہمیں نبی علیہ السلام نے اب غیبی باتیں اس طرح کی کئی اور بھی آپ کے پاس ہیں یہاں پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے موت کا فرشتہ آتا ہے دیکھا آپ نے اوپر فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے عیسائی اسلام کہاں ہے دیکھا ہے آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے دیکھا آپ نے ان کو یہ ساری غیبی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں اب میں آپ کو کہنا شروع کر دوں جی آپ بھی عالم الغیب ہو گئے یہ کہنا ٹھیک ہوگا اس وجہ سے کہ آپ کو کئی غیبی باتیں معلوم ہیں میں آپ کو عالم الغیب کہنا شروع کر دوں غلط ہوگا عالم الغیب وہ اللہ ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے امبیا کلام علیہ و والسلام کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں کئی ساری نہیں کتنی ہوں گی دس بیس سو ہزار لاکھ کروڑ بس جب اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے اللہ کے علم کو شمار کرنے کے لیے کوئی ہا بنا ہی نہیں ہے اسی لیے جناب موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب بخاری شیف کی روایت کے مطابق سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے ایک چڑیا آئی اس نے سمندر میں سے پانی لیا کتنا پانی لیا ہوگا اس نے اور کتنے کترے آئے ہوں گے اس کے منہ میں ایک کترا دو تین کترے تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا دونوں نبی ہیں ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا ہے اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس چاند غیر باتیں ہوتی ہیں تو خضر علیہ السلام موسا علیہ السلام سے کہہ رہے موسا یہ چڑیا آئی اس نے سمندر میں سے پانی دیا اس پانی کے لے لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کیوں جی کو کمی واقع ہوئی ہے فرمایا خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے موسا جو علم اللہ نے تمہیں دیا اور مجھے دیا اس علم کی حسیت اللہ کے علم کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے ان قطروں کی سمندر کے سامنے تو اب بتائیے کیا کسی اور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے اللہ کے علم کی تو حد ہی نہیں میرے بھائیو اللہ نے کہا ہے سورہ کاف کے آخر میں سورہ کاف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو کان البہرو مداد ال کلیمات البہرو قبل فد کلیمات مثلی مدد کہ اللہ کے کلمات اللہ کے الفاظ اللہ کا کلام لکھنے کے لیے یہ جی سارے سمندر جو ہیں سمندروں کا جتنا پانی ہے سارے کے سارا سیاہی بن جائے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ جی پانی ختم ہو جائے گا فرمایا مثلی ہی اگر جتنا دنیا میں پانی ہے جتنے دریا ہیں جتنے سمندر ہیں جتنی نہریں ہیں یہ ساری کی ساری ڈبل کر دی جائیں اور ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور کہا جائے اللہ کے کلمات کو لکھو پھر یہ سائی ختم ہو جائے گی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے روکا ہے بلکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیبی باتیں بتا سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں تمہارا چوری کا سامان کہاں ہے تمہاری چیز جو گم ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے بغیر سبب کے بتا سکتا ہوں جو ایسا دعویٰ کرے جو اس کے پاس جائے فرمایا اس سے سوال کرے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اور یہ صرف سوال کیا ہے کیا, کیا ہے اور اگر جو سوال کا جواب ملا ہے فرمایا اس کے اوپر یقین کر لے تو ابو دود کی حدیث ہے آپ فرماتے ایسا آدمی قرآن کا منکر ہے کافر ہو چکا پھر مسلمان ممالک میں ان انجومیوں کے پاس رش کیوں ہے مسلمان ممالک میں ان بابوں کے پاس رش کیوں ہے لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں مال کیوں لٹاتے ہیں عزت کیوں لٹاتے ہیں کیا نبی علیہ السلاط و اسلام کی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے کیا قرآن پاک کے اوپر یقین نہیں ہے اور آپ یہی کہتے رہتے جی ہمیں ایک بات بتا دی تھی میرے بھائی نبی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے جناب ایشا فرماتی ہے آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول کئی دفعہ یہ کائن لوگ جو ہیں یہ بابے یا عمل یہ لومی کئی دفعہ بات بتاتے ہیں بات صحیح نکلتی ہے ہر دفعہ نہیں ہر دفعہ نہیں کئی دفعہ سو میں سے ایک بار سو میں سے ایک بار فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یہ جن جو ہوتے ہیں شیطان جن ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے ہیں آگے پیچھے سے معلوم کر کے اور اس کی وجہ سے ان کی شہرت ہو جاتی ہے ننانوے وہ جھوٹ بولتے ہیں ایک سچ بتاتے ہیں ایک سچ کی وجہ سے ایک درست بات بتانے کی وجہ سے شہرت ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ ولی ہو چکا یہ بزرگ ہو چکا اور جو ننانوے باتیں غلط نکلتی ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ان کی وجہ سے انہیں جھوٹا کوئی نہیں کہتا تو بہرحال میرے بھائی معاویہ بن حکم اسلامی کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور معاویہ بن حکم سلامی نے پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال کن کے بارے میں کیا ہے جی لگتا ہے میں اکیلا ہی لگا ہوں جی کن کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے پہلا کے بارے میں جن کو آج کی زمان میں آپ نجوم کہیں گے آمل کہیں گے بابے کہیں گے تو لفظ کیا تھا کہ ان کا جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے یہ پہلا سوال تھا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ان کے پاس اب جائیں گے پھر جی نہیں جائیں گے یہ معلوم کرنے کے لیے جادو کس نے کیا جائیں گے نہیں جائیں گے میرے بھائی نبی علیہ السلام کی بات مانیں عورتوں کی باتوں میں نہ آیا کریں پڑوسنوں کی باتوں میں نہ آیا کریں ساتھیوں کی باتوں میں نہ آیا کریں یہاں اللہ کے رسول صاف صاف کہہ رہے ہیں مسلم شریف کا حوالہ ہے لات ان کے پاس نہ جانا دوسرا سوال کرتے ہیں جناب معاویہ ابن حکم السلمی صحابی سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ دوسرا سوال کیا اللہ کے کی رسول ہمارے پاس منا ر ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بد لیتے ہیں بد شگونی لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کا دن منہوس ہے کیونکہ بدھ کا دن ہے نا جی اور بدھ کا دن ہے محرم میں شادی کریں گے تو کیا ہوگا کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی ایسے ہی ہے نا معاویہ بن حکم سلامی بھی یہی سوال کر رہے ہیں یہ مثالیں میں آج کی دے رہا ہوں الفاظ اس وقت کے ہیں معاویہ بن حکم سلم ہی کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو بدفالی لیتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں کیسے کہتے ہیں فلاں دن کاروبار کیا تو نقصان ہوگا فلاں دن شادی کی تو جوڑا کامیاب نہیں ہوگا تیرہ کا ہنسا میرے لیے بڑا منحوس ہے نو کا ہا میرے لیے بڑا منہوس ہے اٹھارہ کا ہنسا میرے لیے بڑا منہوس ہے, ہے اور فلاں مہینہ میرے لیے بڑا منحوس ہے اور یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ کئی مسلمانوں کا بھی ہے مسلمانوں کا تو نہیں ہے ایسے ہی ہے نا مسلمان ملکوں میں جو دکانیں آباد ہیں وہ کیوں آباد ہیں پھر مسلمانوں کے عقیدے اتنے کمزور نہیں ہوتے ماشاءاللہ ایسے ہی ہے نا ماشاءاللہ آپ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا نا آپ نے تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ یہ جب سے یہ بہو آئی ہے جب سے یہ آئی ہے نا ہمارے گھر میں نا برکت ہی اٹھ گئی ہے آپ نے تو کبھی نہیں کہا نا ایسے ہی کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں نا اور آپ تو نہیں کہتے نا ایسی بات یہ تو کافر کہتے ہوں گے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ مسلمانوں کیا قید ہیں یہ مسلمانوں کیا قید ہیں اور حوالہ مسلم شریف کا دے رہا ہوں حضرت صاحب باہر نکلے جی آج کہاں جا رہے ہیں جی فیصلہ کیوں جی دکان کے افتتاح ہے سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں باہر نکلے آگے کالا کتا نظر آ گیا لو جی آج نہیں جی فون کر دو جی سب کو آج افتتاح نہیں ہوگا فون کر دو کالا کتا نظر آ گیا پھر نکلے آج کیا ہوا جی آج کالی بلی نظر آ گئی ہے پھر نکلے جی گیا جی یہ مسلمان ہے میرے بھائی نبی علیہ السلط سے جناب معاوضہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو بد شگونی ہی لیتے ہیں بدفالی ہی لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ وسوسے یہ وہم ہوتے ہیں جو دلوں میں کئی دفعہ داخل ہو جاتے ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرنا ان کے اوپر عمل نہ کرنا اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایسے وہم وسوسے داخل ہو جاتے ہیں لیکن جن کا اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے اس تبکل کی برکت سے یہ وسوسے وہم دور ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں یہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اچھی فال اچھی لگتی ہے نیک فال مجھے اچھی لگتی ہے وہ کیا آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں آگے سے کوئی مولوی صاحب مل گئے ہاں جی کہاں جا رہے ہیں فیصلہ آباد کیوں دی دکان کے لیے سامان لینے ماشاءاللہ اللہ برکت ڈالے اب اس کو کیا کہتے ہیں نیک فال اب آپ خوش ہو جائیں کہ واقعی جانا چاہیے تو شریعت یہ کہتی ہے کام کرو اور آگے بڑھو یہ نہیں کہ جا رہے تھے واپس آ کے گھر میں بیٹھ گئے آج نہیں کچھ کرنا تو شریعت کہتی ہے نیک فال لیں آپ جا رہے تھے کسی نے آپ کو دعا دے دی آپ اور خوش ہو انشاءاللہ کام میں برکت پڑے گی لیکن کام نہ کرنا نہوست لینا بدشگونی لینا بدفالی لینا یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ بد لینا شرک ہے شرک ہے شرک ہے کتنے سوال ہو گئے میرے بھائیوں جواب بھی یاد ہے کہ جواب یاد ہے دونوں سوالوں کا پہلا سوال کیا تھا ہاں جی اس والے کہنوں کے پاس جانا دوسرا سوال کیا تھا جناب بادشگونی لینا ابھی سے آپ سوال بھول گئے ہیں تو جواب کہاں یاد ہوگا اور ابھی سے بھول گئے ہیں اپنے ملک میں جا کے کہاں یاد رکھیں گے دوسروں کو کیا بتائیں گے دو تین آدمیوں نے جواب دیا ہے بس میرے بھائی توجہ میری طرف سوال کتنے ہو چکے ہیں دو تیسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بس شگونی کا تو مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس اور یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کہانوں کے پاس جاتے ہوں لیکن ان کے کچھ اور مسائل ہیں ان میں سے ایک وجہ انہوں نے اپنا مسئلہ پہلے ذکر کیا معاویہ بن حکم سلمی نے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک لونڈی لونڈی ہے وہ اوت پہاڑ کے پاس میری بکریاں چلاتی ہے پہاڑ کے پاس میری کیا چلاتی ہے بکریاں ایک دن میں نے چھاپا مارا جائزہ لیا کہ بکریاں کتنی ہیں یہ خیال رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی یہ صحیح کام کر رہی کہ نہیں کر رہی تو میں نے دیکھا ایک بکری کم ہے معلوم ہوا اس بکری کو بیڑیا کھا گیا ہے اللہ کے رسول میں بھی انسان ہوں جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے بھی غصہ آ گیا مجھے بھی افسوس ہوا میں نے رکھ کے اسے تھپڑ مارا جب میں نے یہ بات معاویہ بن حکم سلم ہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے لونڈی تھی کوئی بات نہیں پھر کیا ہو گیا غصہ آ ہی جاتا ہے جی نہیں, نہیں نہیں نہیں آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا نتیجہ معاویہ بن حکم صلیم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے کو بہت بڑا جانا اس جرم کو بڑا جرم جانا تو معاویہ بن حکم سلم یہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر اللہ کے رسول افلا او تکوہا کہ میں اس کو مار بیٹھا ہوں غلطی ہو گئی ہے اس کے کفارے کے طور پہ کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی بھی اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ میرے بھائی حدیث کا اگلا حصہ دھیان سے سننے والا ہے اس میں عقیدہ آ رہا ہے کیا آنے والا ہے عقیدہ ہمارے غلط عقائد کی اصلاح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حدیث سے ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ہمالہ بتا چکا ہوں بدود میں بھی آتی ہے نسائی میں بھی آتی ہے آپ نے فرمایا لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ لونڈی کو لایا گیا آپ نے لونڈی سے سوال کیے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لونڈی مسلمان ہے مومن ہے کہ کافر ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان ہے مومن ہے تو آزاد کر دیا جائے اگر کافر ہے تو معاوضہ کے پاس ہی رہے آگے حدیث میں تو نہیں آیا لیکن آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر لونڈی مسلمان کے گھر میں رہے گی شاید کسی وقت اس کی صلاح ہو جائے اگر اس کو اسی طرح آزاد کر دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا تو بہرحال آپ نے اس سے سوال کیے یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں میرے بھائیوں غور سے دیکھیں اللہ کے نے سوال کیا کیے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان سوالوں کی بہت بڑی اہمیت ہے آپ نے پہلا سوال کیا آئین اللہ کیا مانا آئین اللہ کا اللہ کہاں ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں یہ نہیں پوچھا اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو کہ نہیں لاتی ہو اللہ کے وجود کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں ہے چھ کلمے آتے ہیں کہ نہیں آتے یہ نہیں پوچھا آپ نے آپ نے کیا پوچھا ہے این اللہ, اللہ کہاں ہے پتا چلا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کہاں ہے پہلا سوال ہی آپ یہ کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں ابو بکر صدیق سے عمر فاروق سے عام لونڈی سے وہ لونڈی ہم سے بہت افصل ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں کیونکہ وہ صحابی ہے لیکن صحابہ اکرام کے مقابلے میں وہ عام لونڈی ہے آج اگر ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھیں تو کہتے نہ جی نہ ایسی باتیں پبلک میں نہ بیان کیا کریں اور کن کے سامنے بیان کریں پبلک کو تو دین بتانا ہے جن سے آپ نے چھپایا ہوا ہے انہی کو ہم بتانا چاہتے ہیں ان کے عقیدے کی سلا کرنا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام ایک لونڈی سے سوال کر رہے ہیں این اللہ. اللہ کہاں ہے وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے فسما کہاں آسمانوں پہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے بولیے مولانا بولیے اللہ کہاں ہے آسمانوں پہ اور پہلے عقائد کو چھوڑ دیجئے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر دل کے اندر اللہ ہر چیز کے اندر اللہ ہر جگہ یہ عقائد چھوڑ دیجئے یہ عقائد چھوڑ دیجئے یہ لونڈیا آپ کو قیدہ سکھا رہی ہے اللہ کے رسول اس کی تصدیق کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے فما اور یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے امین تم منفی ملک میں ہے کہ نہیں ہے تو لونڈی نے کہا اللہ آسمانوں پہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا پہلے سوال میں کامیاب ہو گئی پاس ہو گئی ہے دوسرا سوال کیا من آنا میں کون ہوں اس نے کہا انت رسول اللہ آپ کون ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ آپ مشکل کشاہ ہیں حاجت روا ہیں رزق تقسیم کرنے والے ہیں غو سے آدم ہیں نیوس رونڈی نے, نے کیا کہا انت رسول اللہ آپ کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا آ کہا اس کو آزاد کر دو فعنہ مومنا یہ مومن رونڈی ہے پتا چلا مسلمان ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے یہ پہلا سوال ہے جو آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے میرے بھائیو یہاں وضاحت کر دوں تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی کہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پہ اوپر ہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا نہ ہم بات کریں گے کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اللہ نے اپنے بارے میں جتنا بتا دیا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ اوپر ہے عرش کے بھی اوپر ہے آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر یہ تو معلوم ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہو کر بھی جاننے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں ہر ایک کو جانتے ہیں ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں ہر ایک کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک اوپر اللہ کا قدرت ہے ہر ایک اوپر اللہ کی کنٹرول ہے تو اپنی صفات کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے سننے کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے اور وہ ایسے اشار سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے جوش میں آ کر تو میرے بھائیو آپ ایسے اشار بیان نہ کیا کریں وہ پنجابی کا شیر بنا ہوا ہے نا مسجد ٹا دے مسجد ٹا دے جی کیوں ٹائیں جی کیوں گرا مسجد تو بسم اللہ ہی شیر کی یہاں سے ہو رہی ہے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ان کے مسجد مندر برابر ہو گئے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاوی دلا وب رہتا نہیں رب دلا وی رہتا رب اوپر رہتا ہے رب اوپر ہے رب کہاں ہے اوپر ہے اپنے عقائد کی میرے بھائیوں سلاح کریں امام ابن تہمیا فرماتے ہیں قرآن پاک سے اور آدیش نبویہ سے آپ کو ایک ہزار کے قریب ایسے دلائل مل جائیں گے کتنے ایک ہزار کے قریب جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں میرے بھائی جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں اوپر کو نیچے کیوں نہیں اٹھتے دل میں ہے تو ادھر کیوں نہیں اٹھتے دائیں کو نہیں جاتے بائیں کیوں نہیں جاتے ہمیشہ اوپر کیوں جاتے ہیں مصیبت آتی ہے ہم ہمیشہ اوپر کیوں دیکھتے ہیں یا اللہ یا اللہ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ ہماری فطرت بولتی ہے کہ اللہ اوپر ہے ہماری فطرت بولتی ہے کہ اللہ کہاں ہے اوپر ہے تو میرے بھائیوں ایسے بے شمار دلال فرشتے کہاں سے آتے ہیں قرآن پاک کہاں سے آیا اوپر سے آیا تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تو بارک و اوپر ہیں تو اس حدیث میں بڑے اہم عقائد کا بیان ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ان عقائد کی حفاظت کریں اور اس حدیث میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ معاویہ بن حکم سلیم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معاویہ بن حکم سلیمی نے ان سب کا علاج کر دیا ہے یہ نجومیوں کا بابوں کا آملوں کا طوطے والوں کا یہ لکیریں در سب کا علاجیز میں ہو گیا ہے. سب کا علاج ہو گیا کہ نہیں ہوا اب مسلمان پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے تو جناب بن حکم سلم آخری سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں لکیریں کھینچتے ہیں ان کی لکیریں کھینچ کر وہ غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں جی تو فرمایا نبی علیہ السلام نے میری بھائی بات دھیان سے سننی ہے. آپ نے فرمایا ایک اللہ کے نبی تھے میرے بھائی یہ بات آپ نے شاید پہلے سنی ہو لیکن آپ کو اس کا مطلب غلط بتایا گیا ہوگا دھیان سے سن لے فرماتے نبی علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے وہ لکیریں کھینچا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے لکیریں کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئی تو وہ ٹھیک ہے ہاں جی اب کیا معلوم ہوا یہ علم صحیح ہے کہ غلط ہے جی اب بتاؤ نہیں نہیں صحیح سی جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے صحیح سی بتائیں اس... آپ کو یہی لگا ہے نا کہ وہ صحیح ہے نہیں اب میرے آج... میرے ساتھ آئیے غور کیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی یہ کام کرتے تھے لکیریں کھینچنے کا تو آج اس کی لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئیں تو وہ صحیح ہے تو میرے بھائیو اب کیسے ملیں گی لکیریں کیسے پتا چلے گا نبی کی لکیریں کیسے تھیں اور کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا کہ ہماری لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئی ہیں میرے بھائی اس نبی کو اللہ نے وہی کے ذریعے علم دیا اس, اس نبی کا وہ معجزہ ہوا کیا ہوا موضدہ ہوا تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی لکیریں تھیں وہ نبی لکیریں کھینچتے تھے اب ہماری لکیریں کون بتائے گا کچھ سے ملی ہے کہ نہیں ملی کوئی نہیں بتانے والا اس لیے آج یہ کوشش کرنا فضول ہے یہ کام کرنا غلط ہے اب مطلب سمجھے میرے بھائی کے نہیں سمجھے تو اس لیے میرے بھائی یہ سارے کام چھوڑ دیں نہ توتے والے کے پاس جانا ہے نہ دست شناز کے پاس جانا ہے جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں نہ ان کے پاس جو زمین کے اوپر لکیریں کھینچتے ہیں اور نہ ان بابوں کے پاس نہ نجومیوں کے پاس نہ بنگالی بابا کے پاس نہ کاظمی بابا کے پاس کسی بابے کے پاس نہیں جانا قرآن و حدیث آپ کے گھر میں ہے اس کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو پر پختہ یقین رکھیں نبی علیہ السلام کی باتوں پہ پختہ یقین رکھیں اللہ تباک صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق نہ فرمائیں و آخا الحمدللہ رب العالم